اور اسے سے سزاوار ہی یہ ہے کیا من اوتی من بہوبی امینی فصو فسوف حصب حسابا رو وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے انقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا منتیاں نفی اہلی مسرور اور وہ جس کا نام امال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ انقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا بشیرو وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے فلا اقسم بالشفق والقمر اذا طبقا عن طبق تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو ضرور تم منزل بنزل چڑھو گے فما لهم لا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ تو کیا ہوا ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ بلکہ کافر جٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا صدق الله العظيم